السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلوم واشد اللہ وحد اللہ واشد محمد عليه وسلام علیہ و صحاب و منی تدی و بسنت ہی دین و باد اللہ کے فطل و کرم سے عقید واسطیہ کے شرح لوگوں کے سامنے ہر ہفتے ایشا کی نماز کی بعد کی جاتی ہے قبل اس کے کی ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں ایک اعلان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں اور وہ اعلان یہ ہے کہ آنے والے جمعہ سے یہاں پر دور علمیہ منعقد ہوگا جس میں شیخ ابو زہ ضمیر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ جمعہ اور ہفتہ دو دن عصر کے بعد سے لے کر کے کے بعد اور پھر فروری کا پہلا ہفتہ بھی جمعہ اور سنیچر یہ دو دن یعنی گویا کہ چار دن دورہ ہوگا اور جو درمیان میں جو ایام ہوں گے دن ہوں گے ان میں بھی عشاء کے بعد شیخ کا مستقل درس ہوگا انشاءاللہ اللہ تو آنے والے دو سنیچر یعنی دو ہفتے میں یہ عقید واسطیہ کا درس نہیں ہوگا شیخ ابوز ضمیر حافظ اللہ کا انشاءاللہ درس ہوگا ہماری گفتگو لگاتار اس موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنی ذات سے کچھ صفات کی نفی کی ہے اور کچھ صفات کا انکار کیا ہے اور وہ کم ہیں کیونکہ جو ثبوتی صفات ہیں وہ لا تعداد ہیں لیکن جو صفات جن میں نقص ہے عائب اور کمی ہے اور ان کی اللہ رب العالمین اپنی ذات سے نفی کی ہے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے تو انہیں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج بھی اسی سے متعلق دو تین آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور ان آیتوں کی تفسیر اور شرح انشاءاللہ کی جائے گی اس ضمن میں چھٹی آیت جو مصنف نے پیش کی ہے عقید واسطیہ کے اندر وہ یہ ہے سور تغابن کی آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ ارشاد ہے یوسب اللہ حمافِ سماوات لہول ملک و لہ الحمد ولاکل شعیم قدین عشایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمینوں آسمانوں میں سب اللہ عبامن کی تصویر بیان کرتی ہیں لہ الملک و لہ الحمد اللہ ہی کی بادشاہت ہے اللہ ہی حقیقی مالک ہے اور اسی کی ہر طرح کی تعریف اور حمد ہے وہ ہوا علاق الشن قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا یوسب الہو یسبحو اللّہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کی تصویر بیان کرتی ہیں تصویر کا مطلب ہوتا ہے عیب اور نقص سے اللہ رب العالمین کو پاک قرار دینا اسے تصویر کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے پاک ہے یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کا معنی تو تصویح کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے تو آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کی پاکی کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور یہ تصویر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تصویر زبان کال سے اور یہ وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر ہر عائب سے اور ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے اللہ کی ہمدورسنا بیان کرتے ہیں اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں سبحان اللّہ صبح اللہ حمدہ صُبح اللّہ صبح اللہ, اللہ عظیم یہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں جو مسلمان ہیں ایسے ہی جو فرشتے ہیں لا لا مسکر خارجی سوت خارجی مسکر ناظم وہ آگے والا بند کر دیجیے ذاکر اللہ خیر تصویر دو طرح کی ہوتی ہے یا مخلوقات دو طرح کی تصویر بیان کرتی ہیں ایک زبان قال سے جیسا کہ میں نے کہا یعنی اپنی زبان سے ادا کرتی ہیں اور یہ اہل ایمان مسلمان لوگ ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے فرشتے بھی اللہ ہر العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور زبانِ قال سے اللہ حرب العالمین کی نفامائی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا زبان سے یا اللہ ہر العالمین کی تصویر بیان کرنا اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو زبان حال سے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں لیکن ہمیں ان کی تصویر کا طریقہ نہیں معلوم ہے نہ ہم سمجھ پاتے ہیں دنیا میں ہر مخلوق اللہ کی تصویر بیان کرتی سورج چاند ستارے یا اس طریقے کے دیگر تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ امن اِم شین اللہ یوسبہی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب الامین کی تصویر نہ بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ تمام مخلوقات اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں زبان حال سے یعنی دنیا کی ہر مخلوق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ ہر نقص سے پاک ہے اور اللہ ہی اس بوری دنیا کا خالق اور مالک ہے وہی پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اسی کے لیے ہمیشہ ہے کیونکہ دنیا خود بخود قائم نہیں ہو گئی ہے دنیا کا بنانے والا ہے اور وہ سب کے سب اللہ رب الامین کی حمد بیان کرتی ہیں اللہ کی تسبیح کرتی اللہ نے کیا فرمایا والا اللہ تفخو ن تم ان کی تصویح کو نہیں سمجھ پاتے ہو انسان جانوروں کی بولی نہیں سمجھتا ہے جانور کی بولی اس کا چیچے آنا چڑیوں کا یا جانوروں کا آواز لگانا ان تمام چیزوں کو انسان نہیں سمجھ پاتا ہے یہ علم اللہ رب العالمین نے ہستے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا وہ چڑیوں کی بولیوں کو جانتے اور سمجھتے تھے کی چڑیا کیا بول رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ علم اللہ نے انہیں عطا کیا تھا لیکن یہ ساری چڑیا یہ سارے جاندار یہ جانور یہ سب اللہ تعالی کی تصویر بیان کرتے ہیں ولاکن اللہ تفقوں نہ لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ پاتے ہو ہمیں ان کی زبان نہیں معلوم ہے وہ کیا اپنی زبان میں کہتے ہیں کیا اشارہ کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی تصویر بیان کرتی لیکن وہ سب کے سب اللہ البامن کی تصویر بیان کرتی ہے سورج بھی اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور جب دنیا کا آخری دن ہوگا تو اللہ البامن کہے گا کہ جہاں تو ڈوبا وہیں سے نکل جا یعنی مغرب سے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن جب آخری دن ہوگا دنیا کا تو مغرب میں ڈوبے گا اور مغرب ہی سے نکلے گا تو سورج بھی اللہ عبامن کا سجدہ کرتا ہے تمام چیزیں اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں لیکن انسان ان کی تصویر کا طریقہ نہیں جانتا ہے نہ سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے تو تصویر میں نے بتایا کہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک زبانِ خال سے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہتا ہے اور دوسرے زبانِ حال سے اور زبانِ حال سے دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اور یہ زبانِ حال کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات اس بات پر دراد کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور وہی سب کا رازق ہے اور دنیا کا نظام چلانے والا ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے وہی حقیقی مالک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا بنانے والا ہے جب وہی دنیا کا بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا حقیقی مالک ہمارے پاس اگر کسی چیز کی ملکیت ہے ہم کسی چیز کے مالک ہیں تو یہ ہم اس کے ہمیشہ مالک نہیں ہیں یہ ملکیت ہمیشہ کی والی نہیں ہے یہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے آپ کا کے نام پر گھر ہے آپ گھر کے مالک ہیں آپ اسے بیچ دیتے ہیں دوسرا مالک ہو جاتا ہے یا انسان مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد ہے اس کے ورثہ اس کے بارش ہو جاتے ہیں وہ ملکیت اٹومیٹک دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو یہ ملکیت ہمیشہ نہیں ہے عارضی ہے دائمی نہیں ہے وقتی ہے انسان اسے بیچ دیتا ہے یا مرنے کے بعد دوسروں کی وراثت میں انسان کی ملکیت چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے وہی بادشاہ الحمد، لہذا اسی کے لیے حقیقی حمد ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی نعمتیں کسی کے پاس ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اما بکم نعمت فامین اللہ جیسا کہ اللہ فماتا تمہارے ساتھ جو بھی نعمت ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے تو جب اللہ تعالی ہی دینے والا ہے تو وہی تعریف کا مستحق بھی ہے وہی حمد کا سزاوار بھی ہے لہذا حقیقی مالک وہی ہے اور تمام حمد اور تمام برائی کا مستحق اللہ تعالی ہی ہے کیونکہ وہی دینے والا ہے یا وہی مسبب الاسباب ہے یا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتا ہے کسی کو یا تو اللہ ابامین کسی کو کسی کے ذریعے دیتا ہے لیکن دینے والا اللہ رب العمی نہیں ہے وہی سبب بنانے والا وہی سبب پیدا کرنے والا لہٰذا جب تمام چیزیں اسی کی طرف سے ملتی ہیں یا تو ڈائریکٹ ملتی ہیں یا تو کسی کے واسطے سے تو ظاہر بات ہے وہی حقیقی مستحق ہے کسی کی تعریف کی جائے اسی کے ہند بیان کی جائے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو دنیا کی میں کی ہر چیز پر قادر ہو یہ صفت اللہ ہرب کی ہے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہر چیز پر قادر نہیں ہے اگر کسی کو کسی چیز میں قدرت حاصل ہے تو یہ سب پر نہیں ہے کچھ لوگوں پر ہے کچھ چیزوں پر ہے اور یہ قدرت بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے ہم بات کرنے پر اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے تب ہم بات کرتے ہیں زبان بہت سارے انسانوں کے پاس ہوتی ہے لیکن بہت سارے انسان گونگے ہوتے نہیں بول پاتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس زبان کو بولنے کی قدرت اور طاقت نہیں دی زبان تو دے دی لیکن بولنے کی طاقت اللہ نہیں دی کچھ لوگ بہرے ہوتے ہیں نہیں سنتے ہیں کان ہے ان کے پاس جیسے ہمارا کان ہے ایسے ہی ان کے پاس کان ہے لیکن نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کان کو سننے کی طاقت سے محروم کر رکھا ہے سونے کی سننے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے یہ آنکھیں ہوتی ہیں انسان نہیں دیکھ پاتا ہے تو انسان کے پاس اگر کچھ قدرت ہے بھی کسی چیز پر تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے اس نے کبھی بھی انسان کو کسی چیز پر نہیں اترانا چاہیے غرور اور گھمن نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہے تو اللہ رب الامن ہر چیز پر قادر مارنے پر جلانے پر نعمتوں کے دینے پر نعمتوں کے چھیننے پر تمام چیزوں پر اللہ قادر بندہ یا انسان ہر چیز پر قادر نہیں ہے کچھ چیزوں پر اسے اللہ نے قدرت دی ہے کچھ چیزوں پر اسے طاقت حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے کبھی بھی بندے کو کسی چیز پر غرور اور گھمن نہیں کرنا چاہیے نہیں اترانا چاہیے کیونکہ ہر انسان کے اندر نقش ہے ہر ایک کے اندر عیب ہے ہر ایک کے اندر کمی ہے کمال صرف اللہ رب العامن کے لیے باقی کسی کے لیے کمال نہیں ہے ہر انسان اسی نتفے سے پیدا ہوا ہے جس نتفے کے بعد انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اصل انسان کی مٹی ہے اور انسان آج جو کھاتا ہے وہ بھی مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہے اسی لیے گویا کہ اللہ نے سب کو مٹی ہی سے پیدا کیا اللہ نے کہا نا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو اس کا دو معنی بیان کیا علم ایک معنی تو یہ کہ اس سے مراد ہست اعظم علیہ السلام ہے کیونکہ ہست اعظم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا دنیا کی تمام رئی زمین پر پائے جانے والی مٹیوں کو لیا اور اس مٹی سے اللہ نے انسان پہلے انسان ہست آدم کو پیدا کیا اس لیے آپ دیکھیں ہر انسان کی شکل مختلف ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی سفید ہے کوئی لال ہے سب کی سب کا رنگ الگ ہے اس لیے کہ مٹی کا رنگ الگ ہے تمام مٹی ایک کلر کی نہیں ہے ہر ایک رنگ کی نہیں ہے بلکہ مٹیوں کا رگ الگ الگ ہے اسی لیے انسان سب آدم کے اولاد ہیں لیکن ان کے کلر میں فرق ہے کوئی گورا ہے کوئی سانولا ہے کوئی کالا ہے اس طریقے سے جیسے مٹی کے اندر فرق ہے تو ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اگرچہ بعد میں نطفے سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی خوراک زمین ہی سے ملتی ہے مٹی ہی سے ملتی ہے اس کی خوراک مٹی سے ہی ملتی ہے تو اس اللہ ہر العالمین ہر ایک کو مٹی سے پیدا کیا تو ہر ایک کے اندر نقص ہے ہر ایک کے اندر کمی ہے کمال اور پوری ملکیت اور پوری قدرت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے دوسری آیت یہاں پر جو مصنف نے پیش کی ہے وہ سورہ الفرقان کی شروع کی پہلی اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد تبارک الزیر نظر الفرقان علاد علیمین نذیرہ الذي لہو ملک اسماواتی ولاب ولا تقی ودم ولاک اللہ شریق ان فل ملک و خلق اللہ شعی الفقت در تقدیرہ بابرکت ہے وزاد جس نے قرآن کو فرقان مانے یہاں پر قرآن ہے کیونکہ فرقان حق فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا تو فرق کر دینے والی چیز ہے قرآن کریم آپ قرآن کریم پر پیش کر کے دیکھیے قرآن کریم بتا دے گا کہ حق ہے یا حق نہیں ہے یہ باطل ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے چاہے وہ مسائل ہوں چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن اللہ رب العالمین اس طریقے سے حدیث کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا تو اللہ ماتا کی بابرکت وزا جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن کریم کو لے یقون علی تاکہ وہ پوری دنیا والوں کو ڈرانے والا بن جائیں. یہاں پر اللہ نے کیا فما کہ اللہ تعالی کی ذات با ہے اللہ تعالی ہی کی طرف سے ساری برکتیں ہیں سارے فائدے جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے اس کو برکت ملتی ہے شفا ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ بندے کو مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے انسان دوا کھاتا شفا ملتی ہے اس میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں بہت ساری چیزیں جن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں کلوم جی ہے یا شہد ہے دودھ ہے ان تمام چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے زمزم کا پانی ہے اس میں برکت ہے تو اللہ رب العارمین ہی کی ذات با برکت ہے وہی برکت دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والا نہیں ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ برکت دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا ہے جیسے اولاد دینا اللہ کی خصوصیت ہے ایسی برکت دینا بھی اللہ تعالی کی خصوصیت ہے تو اللہ رب العالمی نے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی کی ذات با ہے مانوی برکت کسی کے اندر ہو سکتی ہے لیکن حصی برکت اللہ کے علاوہ کسی ذات کے اندر نہیں ہے مانوی برکت یہ ہے کہ کسی کی ذات سے فائدہ ہو جائے جیسے مان لیجیے کسی علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی شخص ہے اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے دین کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ تو وہ معی برکت ہے اس علاقے میں شرک ہو رہا ہے کفر ہو رہا ہے اس نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا لوگوں کو شرک سے ڈرایا یہ بہت بڑی برکت ہے توحید کی برکت یہ سب سے بڑی برکت ہے توحید کی اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہے یہ تو یہ معنوی برکت ہے کہ لوگوں کو اس کی ذات اور اس کی ہستی سے فائدہ ہوا یا اس طریقے سے مسائل کا معاملہ ہے یا دین پر عمر کرنے کا معاملہ ہے وہاں پر گمراہیاں ہیں لوگ مرتد ہو رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے یا لوگ دین سے دور ہیں بے نمازی ہیں کسی کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو کیا ہے یہ معنوی برکت کہلاتا ہے معنوی برکت کسی کی ذات سے لوگوں کو وہ برکت کا فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن جو حصی برکت ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے اور اللہ تعالی جس کے اندر وہ برکت رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اس لئے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ برکت دینے والے ہیں یا ہم ان کو چومیں گے چاٹیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا ہمیں علم آ جائے گا ہمیں اولاد مل جائے گی یہ سارا عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر کے پاس جائیے وہ آپ کو ایک جو ہے پیالہ پلا دیں گے پورا علم آپ کے سینے میں آ جائے گا یہ سب غلط عقیدہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی علم دینے والا ہے اللہ رب العامن علم دینے والا اللہ رب العامن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہستے آدم کو علم سکھایا کو تمام چیزوں کے نام اللہ رب العلام نے ہستے آدم کو سکھایا اللہ علم دینے والا کوئی گھٹی پینے سے یا کیا نام ہے پیارا پینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے یہ صوفیوں کی یہاں چیز چلتی ہے جی یہ چیز اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہی ہے یہ انسان دھیرے دھیرے انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے ایسی چیز رہی ہے کہ جو ہے آپریشن کر دیا اس چیز کو نکال دیا خلاص آپ سے تمام جہالت ختم ہو گیا آپ نے پیالہ پی لیا اور آپ بڑے عالم دین بن گئے ایسا اگر ہوتا تو نے اتنی محنت نہ کی وہ ہوتی صحابہ کتنی محنتیں کرتے تھے نبی کے پاس آتے تھے ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے ہمارے نبی نے کسی صحابی کو پیالہ نہیں پلایا کہ تمام حدیثت کو علم ان کو ہو گیا کہ بلایا کسی کو حسطمر رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی تھی ہم نے باری طے کر رکھی تھی ایک دن وہ جائیں گے اللہ کے سر کی مجلس میں ایک دن میں جاؤں گا جس دن میں جاؤں گا آپ کو ان کو ساری حدیثیں بتاؤں گا کہ ماں نبی نے فرمایا جو وہ جائیں گے وہ آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا نبی نے آج یہ ہمیں فرمایا یہ ساری حدیثیں مجھے سنائیں گے نبی نے تو پیالہ نہیں پلا دیا ان کو کہ پیالہ پی و سارے کے سارے تمام سے سب کو معلوم ہو جائے سب کو دین کا علم ہو جائے ایسا تو نبی نے ہی کیا اور آج پیر فقیر پیالہ پلاتے ہیں سب زیادہ حدیثوں کا علم ابوہڑا کے پاس تھا اگر ایسا ہوتا تمام صحابہ کو تمام حدیث معلوم ہوتی سب علم میں برابر ہوتے حدیث کے یاد کرنے میں برابر ہوتے لیکن ایسا نہیں تھا تو یہ جو صوفیاں ہیں گبراہ لوگ ہیں وہ سرے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ اسی باتیں کرتے ہیں کہ پیالہ پی لیجئے خلاص پورا علم آ جائے گا سینے سے ملا دیجئے اپنے سینے کو پورا علم ان کے سینے کا آپ کے سینے کے اندر آ جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا ایسی یعنی نہیں چیزیں ہیں باقاعدہ صوفیوں کی ہاں پڑھیے ان کی کتابیں آج بھی لوگ ایسے ہیں عقیدے میں جی ہاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہے سینے سے سینہ علم آ جاتا ہے تو یہ سب غلط اور خرافات ہے یہ اس کا حقیقت سے اور حق سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے برکت دینے والا اللہ ابراہن کی ذات اللہ نے کچھ چیزوں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے اس سے برکت نہ ہو دبا کھاتے ہیں کبھی آپ کو اس سے شفا ملتی کبھی نہیں ملتی اللہ نے چھین لیا شفا اللہ نے برکت چھین لی اس کے اندر شادی کرتے ہیں کسی کو اولاد ہوتی کسی کو نہیں ہوتی اللہ نے نہیں دیا ان کو اولاد اللہ کی سبب پایا گیا دونوں میں بھی ملتے ہیں دوا بھی کراتے ہیں لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی اللہ کی طرف سے اللہ نہیں دی اللہ کی مرضی تو اللہ برکت دینے والا اللہ اولاد دینے والا تو اللہ کی ذات بابرکت ہے وہی برکت دینے والی فرقان ماں نے کہا ہے کہ قرآن کیونکہ حق اور بادل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے قرآن کریم اور فاروق کے معنی بھی ہوتے ہیں فرق کر دینے والا اسری عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق اللہ عبد ہی اپنے بندے پر اللہ رب الامن نے فرمایا اپنے بندے کو مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ جتنا زیادہ اللہ رب بلامن کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ اتنا بندہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اور مکرم ہوگا ان ناکرمکم ان اللہ تقاقم انسان کا عروج اللہ کی بندگی میں ہے انسان جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اس بندے کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام بلند ہوگا اللہ رب الامین نے اپنے نبی کو عبد سے تعبیر کیا عبد ہمارے بندے ہمارے غلام سب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے غلام کوئی نبی کا غلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سب غلام اسی لیے اللہ رب العامی نے قرآن کی بہت بیشتر مقامات پر جہاں اللہ نے مشرقین کو چیلنج کیا اس قرآن جیسا ایک صورت لے کر کے آؤ تو وہاں پر بھی اللہ حرب اللہ نے کیا فرمایا ابد سے تعبیر کیا وہ انکن تم فی را اللہ فتوب صورت اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو لاؤ اس جیسی ایک صورت لا کر کے پیش کر دو وہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو ابد سے تعبیر کیا کیونکہ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا جتنی زیادہ بندگی اور بات کرنے والا ہوگا وہ بندہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہوگا اشرہ کرایا اللہ رب العالمین نے وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا سبحان اللذی اللہ کی ذات پاک کے جسے اپنے بندے کو اشرا کرایا ہم کلمہ پڑھتے ہیں سدول واشد محمد رسولو جتنا زیادہ انسان کے اندر بندگی ہوگی نیکی ہوگی عبادت ہوگی اتنا زیادہ اللہ کے ہاں وہ معزد اور مکرم ہوگا ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہمارے نبی بھی اللہ کے بندے اللہ کے غلام تھے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے آج بہت سارے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نبی کی توہین ہو جاتی نبی کی توہین نہیں ہے یہ انسان کی کا کمال اسی میں ہے جتنا زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرے گا اسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کتنی بات کرتے تھے پاؤں کے دورم آ جاتا تھا کہتے کہا کرتے تھے کہ کی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو انسان اللہ کا بندہ ہے اللہ رب العالمین کا غلام ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا کہاں سے نازل کیا جو چیز نازل ہوتی ہے کہاں سے نازل ہوتی ہے نیچے سے یا اوپر سے اوپر سے اس میں بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اوپر نے اوپر سے قرآن نازل کیا جب المین اوپر سے آتے تھے کہ نہیں ہے اترنا اوپر سے انسان جب نیچے آتا اس کو اترنا کہا جاتا تو اس سے بھی معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ کے ذات کہاں ارش پر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نے اوپر سے قرآن کریم کو نادر فرمایا جب المین اوپر سے لاتے تھے ہمارے امال اوپر اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہو تو اوپر گئے یا یہی زمین میں تھے اللہ تعالیٰ سے ہی ملاقات کر لی نہیں اوپر گئے اسرا اور میراج کا واقعہ پیش آیا تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر میراج کا واقعہ کیوں پیش آیا آپ کو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ ہر جگہ نہیں یہ شرک کا عقیدہ کفر کا عقیدہ اسے توبہ کیجئے ورنہ انسان جو ہے گمراہی میں رہے گا اگر اس عقید توبہ نہیں کرتا امام طیمہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ہزار سے زیادہ دلیل ہے کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلب ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اس کے علم اور اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات اللہ ابابین کے اش پر ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو اوپر سے نازل کیا علی کن علی العالمیہ نذیرہ تاکہ آپ پوری دنیا والوں کے ڈرانے والے بن جائیں اور آپ دو چیزوں سے ڈراتے تھے کفار کو اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم کی وعید جہنم کے اندر جائیں گے اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد بھی ڈرایا جاتا ہے ان کو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر عمل نہ کرے تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی جانا میں جائے گا اگر وہ کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ چابی لے لیں چابی کے اندر اگر دندان نہیں ہے دانت تو دروازہ نہیں کھلے گا آج کل کارڈ آتا ہے اسمارٹ کارڈ اس کے اندر بھی ہوتا ہے نا کوئی بھی کارڈ سے دروازہ نہیں کھلے گا تو اسی لیے کلما سے فائدہ اس وقت ہوگا جب انسان اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا اور اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرے خالص توحید پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے مفرت نہیں ہے ایسے ہی اگر گناہ کا کام کریں گے ایسا گناہ یا ایسا جرم جن میں سزا ہے شریعت کے اندر تو ایسی صورت میں اس سے بھی آپ ڈراتے تھے جسے چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے شراب پئیں گے تو آپ کوڑے لگیں گے جنا کریں گے شادی شدہ رزم کیا جائے گا اگر غیر شادی شدہ آئیں تو پتھر مارے جائیں گے یہ ساری سزائیں اسے بھی ڈراتے تھے ہمارے نوی صلی اللّہ علیہ وسلم گناہوں سے ڈراتے تھے گناہ ہمت کیجیے تو آپ ساری انسانیت کے لیے سب کے لیے ڈڑانے والا بنا کر کے اللہ رب اللہ نے آپ کو بنا کر گئے جا آپ بشارت دینے والے بھی تھے دوسرے آیت نے آپ کو بشیر قرار دیا بشیر جو آپ کی نبوت پر ایمان لائے گا اللہ پر ایمان ہوگا توحید پر رہے گا سنت پر قائم رہے گا اس کے لیے جنت کی بشارت کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت تو آپ جنت کی خوشخبری دیتے تھے لوگوں کو اور لوگوں کو جانب دلاتے تھے اللہ ملک السماوات ولرد یعنی وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ ہے وہی سب کا مالک ہے تقید والا دھن جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا یہاں اللہ رب الامی نے اولاد کی نفی کی ہے نہ باللہ اللہ تعالیٰ کے اولاد نہیں ہے اللہ کے اولاد کا عقیدہ شرک اور کفر کا عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھے تو مسلمان نہیں ہے وہ. وہ کافر ہو جاتے عقیدہ رکھنے سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اولاد نعوذ باللہ تو اللہ کا جز ہو گیا اللہ کا حصہ ہو گیا نعوذ باللہ من مثالی لہٰذا سرے کا عقیدہ رکھنا قفر اور شر کا عقیدہ یہودی یا نصارہ جو کافر ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے اولاد مانتے ہیں وزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نصارہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے مکہ کے مشرقین تو اللہ رب العلوم نے ان کی اس بدعقیدگی کی نفیقی نفی کی کہ نہ اللہ اللہ رب العمین کے لیے لڑکا نہیں ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے اللہ کے اگر بیوی ہے اولاد ہے تو گویا کے اللہ کی بیوی ہے اور گویا کہ اللہ تعالیٰ بیوی کا محتاج نا عزب اور جب محتاج ہے تو اس کے لیے کمال کہاں ہوا محتاج کی بندے کے لیے ہوتی مخلوق کے لیے ہوتی اللہ کسی کا محتاج نہیں سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے اللہ غنی ہے اللہ کے ایک نام الغنی ہے الغنی مانے سب سے بے نیاز عصبد مانے سب سے بے نیاز تو یہ اللہ رب العامن کے ناموں میں سے لہٰذا اللہ رب العامن کی کوئی اولاد نہیں ہے علمک اللہ شریک الفرملک اور نہ ہی اللہ رب العامین کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے نہ ازب العامن کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ میں نہ اس کی عبادت میں نہ اس کے خالق اور مالک ہونے میں کوئی اللہ رب کا شریک نہیں ہے نہ عبادات میں شریک ہے کوئی نہ اسما اور صفات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کے اعمال اور افعال میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کے خالق اور مالک ہونے میں کوئی شریک ہے اگر کوئی شریک مانتا تو یہی شرک ہے اللہ کے روبیت میں شرک کرنا اللہ کی الوہیت میں شرک کرنا اللہ کے اسماو اور صفات میں شرک کرنا اللہ رب العامن کا کوئی شریک نہیں کسی بھی چیز کے اندر وہ خلقا شین اور اللہ رب العامین نے ہر چیز کو پیدا کیا کیونکہ وہی خالق ہے باقی سارے کی ساری مخلوقات ہیں اللہ ہی خالق ہے باقی سب مخلوقات ہیں اللہ کی ذات سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ مخلوقات نہیں ہیں جیسے کہ اللہ کا علم ہے اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا اللہ کی آنکھیں اللہ کے اے, کیا نام ہے دو ہاتھ یا طریقے سے اللہ کی انگلیاں اللہ جو ہے کہ آنکھیں یہ سب اللہ کی صفات ہیں یہ مخلوق نہیں ہیں یہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اگر آپ اسے مخلوق مانتے ہیں تو نوز بلّہ اللہ کے ذات میں گویا کہ کچھ مخلوقات کا حصہ ہے جبکہ اللہ اللہ حربرن ہر نقص سے عائب سے پاک ہے لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں مخلوق نہیں ہیں تو کل رش میں یہ،, یہ چیز داخل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہر چیز جب اللہ نے پیدا کیا بھی مخلوق ہوگی نہیں نوز بلّہ یہ اللہ رب العالمین چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز مخلوق نہیں ہے اور کل شہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لحاظ سے نے فرمایا کہ سبا کے بارے میں کلش ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ہر چیز دی گئی تھی کس کو ملک سبا کو تو کیا ہر چیز کا تمام چیزیں اس کے پاس موجود تھی نہیں ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت تھی وہ اللہ نے اسے دے رکھی تھی یہ مراد ہوتا ہے ورنہ پوری دنیا پر اس کی بادشاہ رہی تھی وہ چڑیوں کی بولیوں کو نہیں سمجھتی تھی اس کے پاس بہت بڑی فوج اور طاقت بھی نہیں تھی تو اس کے پاس ہر چیز رہی تھی حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اسے ہر چیز دی گئی تو ہر چیز کا مطلب ہی کہ ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت تھی وہ اسے اللہ رب العالمین نے کر رکھا تھا ورنہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں اس کے پاس نہیں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا قوم کے بارے میں کہ جب آندھی آئی تو آندھی ہر چیز کو ملیا میٹ کر رہی تھی ہر چیز کو تو کیا ہر چیز میں آسمان نہیں ہے کیا زمین نہیں ہر چیز کے اندر ہے ہر چیز کے اندر لیکن کیا آسمان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر دیا کیا زمین کو اس نے تحس نہس کر دیا نہیں ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے ہلاکت مقدر کر دی تھی اللہ نے بربادی مقدر کر دی تھی کہ وہ برباد ہو جائے گی اس کو وہ برباد کر رہی تھی ورنہ ہر چیز کو نہیں برباد کر رہی تھی وہ. ان کے بہت سارے گھر باقی تھے نہیں برباد ہوئے درخت باقی تھے نہیں درخت ٹوٹے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں باقی رہ گئیں ان کی تو اللہ نے ہر چیز کو نہیں توڑا جو ہوا بھیجی یا آندھی بھیجی ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے مقدر لکھ دی تھی تباہی اور بربادی مقدر کر دی تھی اس کو اس ہوا نے برباد کر دیا اسے ہوا نے تباہ کر دیا تو یہ معنی مراد لیا جاتا ہے تو یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے عربی زبان کا اسلوب ہے آپ کسی کی بات کہتے ان کے پاس تو ہر چیز موجود ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کوئی بہت مالدار انسان ہے آپ جیسے مان لیجیے دنیا کا سب سے جو مالدار انسان ہے آپ کہتے ہیں اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہتے ہیں کہ نہیں انسان تو کیا اس کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے اس کے پاس آپ گریں گے تو کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا کتنی چیزوں کی کمی اس کے پاس ہے لیکن انسان کہہ دیتا ہے کہ بھائی ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے ہر چیز موجود نہیں ہے اس کے پاس جی تو یہ ایک زبان ہے ایک اصطلاح یا ب... یہ زبان ہوتی ہے کسان اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ ان کو کس چیز کی کمی ہے تو خلاص دنیا کی تمام چیزیں آ آن, ان کے پاس اب کوئی کمی نہیں رہ گئی ایک ہی بیوی ہے چار بیویاں نہیں ہوئی ابھی اس کے پاس ہے کہ وہ بھی کمی ہے کہ نہیں کمی ہے اس کے پاس ہے کہ نہیں کمی وہ بھی مال کے پیچھے بھی بھاگ رہا اور مال چاہیے ہمیں وہ بھی کہتا ہے ہمارے پاس کمی ہے ابھی ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے کیا ہر ملک کے اندر اس کے پاس گھر ہے کیا ہر ملک میں جو ہے اس کا راج چلتا ہے اس کا حکم چلتا نہیں کتنی کمی اگر کلکٹیل اگر گریں گے تو نہیں آئے گا کلکٹیل کے اندر اتنی کمیاں ہوتی انسان کے پاس تو انسان یہ کہہ دیتا ہے اس کا مطلب وہ مراد نہیں لیا جاتا ہے تو اسی اللہ نے کہا کہ اللہ رب العمی نے ہر چیز پیدا کی تو ہر چیز کے اندر چیز شامل نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کی شفت ہے یہ اس اللہ کی سفت مخلوق نہیں ہو سکتی لہٰذا کہ قرآن بھی مخلوق نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے کہ اللہ تعالی کی صفت اگر کوئی مخلوق مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ کافی رہے اگر کوئی قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتا گویا کیوں اللہ تعالی کو مخلوق مانتا ہے کیونکہ ایک صفت اگر مخلوق ہوگی پوری ذات مخلوق ہو جائے گی ہم ہمارے اندر جو بھی چیزیں سب مخلوق ہیں ہمارا ہماری زبان ہمارا بولنا سب مخلوق ہے اللہ نے ہماری بات کرنا بھی اس کو مخلوق قرار دیا ہم جو عمل کرتے ہو بھی مخلوق ہے اللہ مات اللہ تعملون اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو بھی مخلوق ہے کیونکہ مخلوق سے جو چیز نکلے گی مخلوق ہی رہے گی خالق سے جو چیز نکلے گی وہ مخلوق نہیں ہو سکتی ہے اس لیے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نوزب اللہ مخلوق ہے کفر اور شرک کا عقیدہ ہے اسی کے لیے امام محمد نب اللہ رائے لڑی تھی اپنے زمانے میں امام محمد نمب الرحمت اللہ علیہ نے ڈٹے رہے کہا کہ مخلوق نہیں ہے مسلمان لوگ کہتے تھے جو اللہ پریمان لانے کا دعویٰ رکھتے تھے جہمیہ جن کو کہا جاتا ہے وہ کہتے تھے قرآن بھی مخلوق ہے قرآن کو اللہ نے پیدا کیا نا عزب اللہ من جی ہاں قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ نے آسمان اس کو نازل کیا جی وہ خلق اللہ شہین اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا فقدر ہو اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا صحیح صحیح اندازہ کیا اور اسی کے مطابق ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے چیزیں عطا فرمائی انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے اسے وہ چیز دے دی, دی اللہ نے انسان کو النا نہیں سکھایا کیونکہ انسان کو النے کی ضرورت نہیں ہے چڑیوں کو اللہ نے النا سکھایا یہ اللہ رب العالمین کا اندازہ یہ مطلب اس کا تبدیل کا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کے مطابق اللہ رب العالمین عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا صحیح سے اندازہ کیا جس چیز کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز تع فمائی کچھ چیزیں کچھ انڈے کے ذریعے سے کچھ مخلوقات پیدا ہوتی ہیں کچھ باقاعدہ نتخے سے پیدا ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے لحاظ سے کس کے لیے کیا مناسب ہے اللہ رب العالمین وہ چیز اس کے ساتھ رکھی ہے اب آپ کہیں کہ بھائی انسان توڑنا نہیں جانتا ہے چڑیا اڑنا جانتی ہے تو کیا چڑیا انسان سے افضل ہو جائے گی ابزر ہو جائے گا اسی لیے کہا تھا امام شافی نے اور پہلے کے لوگوں نے کہ اگر آپ کسی انسان کو پانی پر چڑیوں کی مچھلیوں کے طریقے سے تیرتا ہوا دیکھو یا چڑیوں کے طریقے سے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو کبھی دھوکے مت آنا یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا وہ نہیں مچھلیاں بڑی ہیں یا انسان بڑا ہے مچھلیاں تیرتی ہیں زمین پر پانی میں انسان بڑا ہے یا چڑیا بڑی ہے کون بڑا ہے انسان بڑا ہے نا لیکن انسان کو اڑنا نہیں آتا لہذا وہ کہتے تھے کہ کبھی دھوکے مت آنا کہ کوئی ولی کو دیکھا کہ بھائی زمین وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا اس طریقے سے وہ مچھلی پر پانی پر تیر رہا ہے تو کبھی بھی اس دھوکے مت آنا سمجھنا نہیں کہ بڑا ولی ہے وہ جب تک کہ اس کے اعمال کو قرآن و سنت پر نہیں پیش کر دینا کہ وہ عمل کیا کرتا ہے وہ اس وقت تک مت, مت سمجھنا اس کو شیطان بھی انسان کو اڑا سکتا ہے شیطان مشری بن کر کے اپنے پیٹ پر رکھ کر کے انسان کو جوہر لے جا سکتی ہے لے جا سکتا ہے کوئی مسا نہیں ہے شیطان کر سکتا ہے ایسا جی ہاں شیطان ایسا کر سکتا لہذا کبھی بھی اسے دھوکے مت آنا آپ سمجھ جانا کہ اس, اس کا عمل کیسا ہے اس کا عمل کیسا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہو سکتی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شیتان ہے شیتانوں میں سے شیتان ہے شیتان کا ہے تو کبھی انسان کو اسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اللہ رب العامی نے ہر مخلوق کو اس کے لحاظ سے چیز عطا کی ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے اللہ نے اس کو دے دیا چڑیے کو ضرورت تھی اڑنے کی لال اس کو اڑنا سکھا دیا ہمیں چلنے کی ضرورت تھی اللہ نے ہم کو چلنا سکھا دیا انسان چلتا انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پر بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے اسے تقریم دی عزت دی اسے فوق عطا ان تمام چیزوں سے جو انسان کے لیے نہیں اگر کوئی دوسری مخلوق والا کام کرتا ہے تو آپ کو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کیا آپ سمجھ جائے کہ بڑا ولی ہو گیا نہیں ولی وہ ہوگا جتنا زیادہ اللہ کا بندہ ہوگا اللہ کے قریب ہوگا دین اور شریعت پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا کوئی چڑیا کی طرح سے اڑنے سے جو ہے ولی نہیں ہو جائے گا یا پانی پر مچھلیوں کے طریقے سے تیرنے سے ولی نہیں ہو جائے گا ولی کب ہوگا جتنا زیادہ و سنت کے مطابق اس کا عمل ہوگا یہ شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے اور جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے مشلیوں کو طاقت دی ہے لہذا وہ انسان کے لیے وہ نہیں ہے اگر انسان وہ کرے گا تو اس کے عامال کو دیکھا جائے کیسا اس کا عمل ہے اگر اس کا عمل کتاب اللہ سنت رسول مطابق ہے اور وہ چیز ثابت شدہ ہوگی تب کہا جائے گا کرامت ہے اگر کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو شیطان کا عمل مانا جائے گا تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی نفی کی ہے ہر عیب سے اللہ پاک کا کمانا یہاں اولاد کی نفی کی ہے ملک اور بادشاہت میں شراکت کی نفی کی ہے تو یہ سارے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفی کی گئی انکار کیے گئے ہیں لہذا ان تمام صفات کے اندر عیب ہے کمی ہے اور اللہ رب تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ذوا کے اللہ ہربلامن ہمیں عقیدے کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نائت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ اور کیمین اور صبح محمد والا علیہ وسلم المین وکب اللہ وسلم علیکم و رحمۃ وبرکاتہ